یہ جو اب تیسری صورت آ رہی ہے اس چھوٹے گروپ کی سب گروپ کی سورت الحجر اس کا سٹائل بالکل مختلف مزاج منفرد لیکن اس مجموعے کے اندر جو ہے اپنے اسلوب کے اعتبار سے یہ بالکل منفرد ہے جیسے سورہ یونس سورہ ہود جوڑے کی شکل میں سورہ یوسف منفرد اگرچہ اس کا ایک جوڑا ہے اور وہ ہے دوسری جگہ پر سورہ تاہا وہ اب جب پڑھیں گے تو وہاں اور بات وادے ہو جائے گی دوسرا سب گروپ اس میں یہ دو سروتیں تقریباً ایک مزاج کی ایک ایک دو ان کے درمیان جو ہے نسبت گوجیت سورہ راز اور سورہ ابراہیم میں تیسری سرو سورہ ہجر ہے اب اس میں جو فرق ہے نوٹ کیجئے سورہ راز کے چھ رکوع ہیں اور تینتالیس آیات ہیں گویا کہ سات آیات فی رکوع کا حساب بنتا ہے سورہ ابراہیم کے سات رکو ہیں باون آیات ہیں ساڑھے سات آیات پھر رکو سورہ ہجر کے چھ رکو ہیں ننانوے آیات ہیں ساڑھے سولہ آیات فی رکوع آپ کو ملیں گی یہ اصل میں قرآن مجید میں مکی صورتوں میں آپ کو اسلوب کا یہ فرق نوٹ کر لینا چاہیے کہ جو ابتدائی صورتیں نازل ہوئی اس میں آئےتیں چھوٹی چھوٹی رزم بہت تیز جیسے کہ پہاڑی نالے ہوتے ہیں دریا ہوتے ہیں تو ان کا پاٹ بہت کم ہوتا ہے لیکن بہاؤ بہت تیز ہوتا ہے دریائے کلہار جس نے بھی دیکھا ہے دریا سوات دیکھا ہے کالام میں یا کہیں اور تو ان کی چوڑائی تو کچھ بھی نہیں ہوتی ہے بلکہ دریا سندھ یہ پورا جو ہے یہ شاہ ریشم جو ہے اس کے ساتھ دیکھیے تو نیچے معلوم ہوتا ہے چھوٹی سی کوئی لکیر پانی کی ہے اس کے سوا کچھ بھی نہیں لیکن جب وہی دریا آتے ہیں میدانوں میں تو اب آپ کو معلوم ہے دریائے سندھ جب دریا خان کے پاس سے گزرتا ہے تو وہ چودہ چودہ ویل چوڑا بھی ہوا کرتا تھا بارشوں کے زمانے میں چودہ چودہ ویل چوڑائی اسی طریقے سے نیچے باورپور کے ایریا میں تو یہ فرق ہے اس ان آیات کا جو ابتدائی بکیس اڑتے ہیں آیتیں چھوٹی چھوٹی ان میں صوتی آہنگ بہت نمایاں اس میں ایک موسیقی اور زنا کا پہلو بہت ہی واضح اور اس میں جو ہے مضامین پھیل کر آتے ہیں کھل کھل کر آتے ہیں بڑی جو, جو مضامین بہت گہرے ہوتے ہیں اور بہت پختہ ہوتے ہیں اور کے بت آیات بعد میں جو صورتیں آئی ہیں مکی دور میں ہی انہیں مزاج بدلنا شروع ہوا درمیانی دور میں کچھ اور اور آخری میں آ کر اب آیتیں بڑی بڑی ہیں لمبی لمبی ہیں اور یہ چیز جا کر پھر مدنی دور میں پھر انتہا کو پہنچ جاتی ہے ایک ایک آیت, آیت آیت الکرسی آیت البر وہ ہم پڑھ چکے چکی آیت الدین ایک آیت کتنی بڑی پھر وہاں ظاہر بات ہے کہ وہ ردم بھی اتنا نمایاں نہیں رہتا جتنا کہ آپ سورا کاف میں دیکھتے ہیں صورت النجم میں دیکھتے ہیں سورہ رحمان میں دیکھتے ہیں سورہ واقعہ میں دیکھتے ہیں سورہ ملک میں دیکھتے ہیں یہ جو صورتیں ہیں آخری جو دو گروپس کی ہیں انہی کی طرح کی ایک سورت یہ سورہ ہجر ہے اصل میں زمانہ رضول کے اعتبار سے یہ ابتدائی چار سالوں کی صورت ہے اب یہ کہ مص میں یہاں کیوں رکھی گئی ہے اب میں بہت جرت کر کے ایک بات کہہ رہا ہوں اللہ عالم میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو کہ ان صورتوں کا یہ سلسلہ بہت طویل ہو گیا اور اس میں ایک طرح کی مناوٹنی سی پیدا ہو رہی ہے مدامین جو ہیں تقریباً ایک ہی طرح کے دوہرا دوہرا کر آ رہے ہیں وہی ایک ان کا مطالبہ معجہ دکھاؤ حصے کو نشانی دکھاؤ اس کا جواب تو رد و قد جو ہے یہ تمام صورتیں جو ہم نے پڑھ لی ہیں پانچ صورتیں ان کے اندر مزاج ایک ہی ہے تو گویا کہ اس مناوٹنی کو اللہ تعالی نے چاہا کہ ختم کر کے اور ابتدائی دور کی ایک صورت جس کا مزاج مختلف ہے ان صورتوں سے اس کو یہاں شامل کر دیا گیا البتہ یہ ہے کہ سورہ شعرا جو ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دو سو ستائیس آیتیں ہیں اس کی کل چودہ رکو ہے تقریباً یہی اوسط بنے گا اس کا سولہ سترہ آیتیں ہر رکو کے اندر سورہ شعرا اس سے بہت مشاور ہے اس سورہ ہجر کا مضمون دوسری بات یہ نوٹ کر لیجئے کہ یہاں پر خاص طور پر میں نے آپ سے ارض کیا تھا کہ جو پاروں کی تقسیم ہوئی ہے اس میں کوئی حکمت پیش نظر نہیں رکھی گئی اور یہ دور صحابہ میں تھا بھی نہیں اب دیکھیے کہ سورہ ہجر کی صرف ایک آیت ہے کہ جو تیرہویں پارے میں شامل ہے اور اس کے بعد پوری سورت جو ہے ربما یا بخول نزینہ کفرو یہ پوری جو ہے دوسرے پارے چودوے پارے کے اندر ہے یہی سورت ہم دیکھ آئے ہیں سورہ ہود کے اندر سورہ ہود کی صرف چند آیتیں ہیں کہ جو گیارہویں پارے میں تھیں اس کی پانچ آیتیں جو ہیں یہ گیارہویں پارے میں اور باقی پوری سورت بارہویں پارے میں تو پاروں کی تقسیم جو ہے یہ اصل میں بعد کے زمانے میں کی گئی ہے اور اس میں ان چیزوں کو مد نظر نہیں رکھا گیا جبکہ منزلیں پوری پوری صورتیں تین صورتیں پانچ صورتیں سات صورتیں جیسے کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں مکی اور مدنی صورتوں کے گروپ ہے پوری پوری صورتیں یہ گروپ جو ہیں ان کے اندر بھی اور منزلوں کے اندر بھی منزلوں کا تذکرہ کیونکہ دورے صاحبہ میں بھی, بھی پایا جاتا ہے لیکن یہ کہ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ پاگوں کے معاملے میں یہ چیز موجود نہیں ہے بسم اللہ الرحمٰن الرحیم علی فلام رلسلے کی آخری صورت ہے اب علی را پانچ سورت علی فلام را سے اور ایک سورت علی فلام میم را تل کا آیات کتاب و قرآن مبین یہ اللہ کی کتاب کی آیات ہیں اور قرآن مبین کی آیات ہے رولما یود النوین قفر اللہ قانون ایک وقت آئے گا کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا تھا حسرت کے ساتھ کہیں گے کاش کہ ہم اسلام لے آتے ہیں وہ وقت آئے گا ان کا کفر ان کے لیے حسرت بن جائے گا ذرہم یا کرو یتمکتا ہوں نہ بھی چھوڑیے ان کو نظر انداز کر دیجیے اپنی توجہ ان کی طرف سے ہٹا لیجیے یہ کھا پی لیں تبدیل کر لیں فائدہ اٹھا لیں زمین کے اندر رہ کر جو کھانا پینا ہے جو چرنا چڑنا ہے کر لیں وہ یو المل اور امیدیں ان کو غافل کیے رکھیں یہ جو یو الْعَمَل ہے اللہ یوہی غافل کر دینا حدیث میں آتا ہے ما کل و کفا خیر و اللہ اگر کوئی شے کم ہے لیکن کفایت کر جائے آپ کی ضرورت پوری ہو جائے یہ اس سے کہیں بہتر ہے کہ زیادہ ہو اور وہ غافل کر دے اگر زیادتی ہے فرامانی ہے رزق کی سر و سامان موجود ہے ہر چیز کوئی ضرورت کبھی اٹکتی نہیں تو اللہ یاد نہیں آئے گا اللہ سے غفلت ہو جائے گی اس سے بہتر یہ ہے کہ ضرورت تو پوری ہو جائے کسی کے سامنے دستے سوال دراز نہ کرنا پڑے لیکن یہ ہے کہ اس سے زیادہ نہ ہو کہ تاکہ غفلت نہ ہو. ما کل و کفا خیروم اللہ اللہ کو بتکاسر وہ صورت مبارک کا میں رکھیے امن طول امن کہلاتا ہے یہ انسان لمبے لمبے نقشے بناتا چلا جاتا ہے میں یوں کروں گا پھر ایسے کروں گا پھر اس طرح کروں گا پھر اس سے یہ کہ وہ کارخانہ بنا لوں گا پھر ایک اور کارخانہ بنا لوں گا یا یہ کہ اپنے پروفیشن کے اندر یہ کام کروں گا اس طرح آگے بڑھوں گا اسی میں مگن رہتا زندگی ختم ہو جاتی فسو ف یا لمون تو ان انہیں معلوم ہو جائے گا اور انہیں حقیقت جو ہے ان پر ہو جائے گی بما القن القلیۃ اللہ ول کتابوں معلوم اور ہم نے کسی بھی بستی کو ہلاک نہیں کیا مگر یہ کہ اس کا وقت معین تھا لکھا ہوا اس سے پہلے وہ عذاب نہیں آیا ماں قصبے کو بن امتی نجر رہا اور جب وہ وقت آجا جاتا تھا تو نہ کوئی امت وہ اس سے پہلے آگے بڑھ سکتی تھی اور نہ وہ آگے ہو نہ وہ پیچھے کر سکتے تھے وہ وقت و معین ہے اللہ کا تو نہ وہ پیچھے کر سکتے ہیں نہ امت آگے بڑھ سکتی ہے کالو یا ذکر اور بڑی دھٹائی کے ساتھ انہوں نے کہا اے وہ شخص جس کا یہ گمان ہے کہ اس پر ذکر نازل ہوا ہے یہ ترجمہ میں کر رہا ہوں ورنہ لفظی ترجمہ کیا ہوگا اے وہ شخص جس پر ذکر نازل کیا گیا ہے ان نقل ہمارے نزدیک تو تم مجنون ہو تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے تم پر جن کا اشیک آ گیا ہے یا تمہارا دماغی توازن صحیح نہیں رہا لہٰذا با محاورہ ترجمہ ہوگا اے وہ شخص قالو یا یو اللہ جی اے وہ شخص جو یہ سمجھتا ہے جس کو یہ زوم ہے جس کا گمان ہے نزل علیہ ذکر کہ اس پر اللہ کی طرف سے ذکر نازل ہوا ہے یاد دہانی نازل ہوئی ہے ان نقل ہمارے نزدیک تو تم دیوانے ہو گئے ہو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نوما کاتی نا من ملائے کیوں نہیں لے آتے فرشتوں کی فوج ہمارے سامنے اگر تم سچے ہو مانون نظل الملائے کا تو اللہ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آ رہا ہے ہم نہیں اتالا کرتے فرشتوں کو مگر حق کے ساتھ فرشتے تو آتے ہیں تو عذاب لے کر آتے ہیں فیصلہ لے کر آتے ہیں فرشتے آئے تھے حضرت روس کی قوم کے اوپر اور صدوم اور صدعمر کے بستیوں پر عذاب ڈانے کے لیے آ تھے تو یہ فرشتوں کو بلانا چاہتے ہیں اپنی شامت بلانا چاہتے ہیں مانو نظر الملائے کا تو وہ تو آتے ہیں تو آخری فیصلے کے لیے آتے ہیں وبا کانو ادم منظرین اور پھر انہیں کوئی اور بہت نہیں دی جاتی انہن الزل نہ ذکر اب انہافون یقیناً ہم ہی نے یہ ذکر نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں ہم اس کی حفاظت کریں گے یہ آیت مبارکہ بہت اہم ہے جیسا کہ اس سے پہلے بھی عرض ہو چکا ہے کہ قرآن کی محفوظیت کے معاملے میں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے جہاں تک جو تعلق ہے اننا نہن النزل ذکر کا تو یہ چیز تو اپلیکیبل ہے تورات کو بھی اور انجیل کو بھی تورات بھی اللہ نے نادر کی ہم پڑھ چکے سورہ معاہدہ میں انا انزلنا فی ہے ادم ونور فی انجیل نادر کی ہم نے اس میں بھی ہدایت بھی تھی دور بھی تھا لیکن دوسرا ٹکڑا انا لہو لہا فضول ہم ہی ہیں اس کی حفاظت کرنے والے یہ صرف ایکسکلوسو ہے معاملہ قرآن کا اس کے سوا کسی اور صحیح آسمانی اور کسی کتاب سماوی کو اللہ تعالیٰ نے ضمانت نہیں دی اور اس کی وجہ یہی ہے کہ اصل ہدایت نامہ جو ابدی ہے جو کامل ہے وہ ابھی آنے والا ہے لہذا یہ سابقہ ایڈیشن جو ہے نامکمل ایڈیشنز ہے یہ تو یوں سمجھ گیا کہ انٹرم پیریڈ کے لیے کچھ انسٹرکشنس تھی جو دے دی گئی ان کو مستقل طور پر محفوظ رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی یہ ختم نبوت پر ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ کسی بھی قادیانی سے اگر بات کی جائے تو اگر اس سے یہ کہا جائے کہ آیا تمہارے نزدیک قرآن میں ہدایت کامل ہوئی یا نہیں وہ جواب دے گا ہدایت تو کامل ہو گئی دو کیا تمہارے نظریے قرآن محفوظ ہے یا نہیں اگر وہ محفوظ بھی ہے تو پھر کسی اور وحی کی ضرورت کیا ہے اللہ تعالیٰ کوئی کام امس تو نہیں کرتا ضرورت کے بغیر نہیں کرتا کسی مقصد کے بغیر نہیں کرتا یا تو یہ کہیں کہ ابھی ہدایت کامل نہیں ہوئی تھی وہی جاری رہنی چاہیے اس کا جواز ہو جائے گا یا کہیں کہ کامل تو ہو گئی تھی قرآن میں لیکن وہ تو ضائع ہو گئی محفوظ نہیں رہی تب بھی وہی کی کھڑکی جو ہے اس کے کھلے رہنے کا جواز پیدا ہوگا لیکن اگر کوئی شخص ان دونوں باتوں کو نہ مانے بلکہ اعتراف کر لے کہ ہدایت قرآن میں قابل ہو گئی اور یہ کہ وہ محفوظ بھی ہے تو پھر اجراء وحی یہ تھا اصل میں جو فتنہ اٹھایا ہے غلام احمد قادیانی نے کہ وحی تو ایک نعمت تھی کیسے بد ہو سکتی ہے وحی کا سلسلہ جاری رہے گا لیکن اس کو لے کر اس نے جو ہے پھر آگے اپنی نبوت کا دعویٰ کیا لیکن اجراء وحی کے لیے ضرورت عقلی جو ہے وہ دو شکلوں کے سوا ثابت نہیں ہو سکتی یا ہدایت کامل نہیں ہوئی ہوتی جیسے کہ ابھی تورات میں نہیں ہوئی تھی انجیل میں نہیں ہوئی تھی قرآن میں آ کر کامل ہو گئی یا کامل ہو کر اور وہ گم ہو گئی ہو اس میں کوئی ترمیم و تنسیق ہو گئی ہو تو کہ پھر وہی کے ذریعے سے اس کی تصلی ہو سکے اور دونوں باتیں اگر کوئی نہیں مانتا تو کوئی عقلی دلیل جو ہے وحی کے جاری رہنے کے لیے موجود نہیں وَلَقَدْ سلم ان قبل کا فیشی ہے اور اے نبی ہم نے آپ سے پہلے بھی رسول بھیجے تھے اگلی جماعتوں میں اگلی قوموں میں یہ شیعہ اس وقت علیحدہ ہو جانے والے کیونکہ قومیں بڑھتی چلی گئی نسلوں کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کی قوم تقسیم ہو گئی ان کے تین بیٹوں سے نسلیں بنتی چلی گئیں تو یہ گویا کہ شائع ہونا علیحدہ ہونا پھیل جانا پھیلتی چلی گئی ماما یاسین رسول اللہ قانو بھی استحض اور نہیں آیا ان کے پاس کوئی بھی رسول جب بھی کبھی آیا مگر وہ استحزا کرتے رہے تبصر کرتے رہے کزال کا نسل کو المجرمین اسی طریقے سے ہم اس کو چبو دیتے تھے مجرموں کے دلوں کے اندر مجرموں کے دلوں میں جا کے وہ چبھ جاتی تھی وہ سمجھ لیتے تھے کہ حق ہے لیکن چونکہ ان کی مفادات پر زر پڑتی تھی تو وہ استحزا کرتے تھے لا یو من بہی وہ ایمان نہیں لائیں گے اس پر وہ قد خلق سنت الملین اور اے نبی پہلوں کی بھی یہ سنت گزر چکی ہے یہی طریقہ ہمیشہ رہا ہے جیسے آج آپ آئے ہیں یا ذکر آپ پر نازل کیا گیا ہے ایسے ہی ہم رسولوں کو بھیجتے رہے کتابیں ان پر نازل ہوئیں لیکن یہ کہ انہوں نے مان کر نہیں دیا و لو فتح علیہ بابا منصمائے فضلوفی یار اجون اور اگر ہم نے ان اس پر آسمان کا کوئی دروازہ کھول بھی دیا ہوتا اور وہ اس میں چڑھنے لگتے تب بھی وہ یہ کہتے نقالو نما سک نہ کہ ہماری تو نگاہوں ایک کو جادو کر دیا گیا شکر کر دیا گیا نظر بندی کر دی گئی تھی بل نہ قوم و حقیقت میں تو ہم جادو کی زد میں آ گئے تھے حافظ نا ہنکل شیطان اللہ منسطرف آفات باہو شہابین صدق اللہ اللہ اللهم ربنا أنس وحشتنا في قبورنا وارحمنا بالقران العظيم اللهم اجعله لنا إمامًا ونورًا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين آمين سورہ ہجر کے پہلے رقو میں جس کا ترجمہ ہم کر چکے ہیں دو مرتبہ قرآن حکیم کے لیے لفظ آیا ہے از ذکر اس کی طرف خصوصی توجہ کی ضرورت ہے ایک تو یہ کہ خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا نہ ذکر لہو الحاف ہم نے ہی یہ ذکر یہ قرآن نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں اور ایک مرتبہ آیا ہے کہ جو آپ مخالفین تھے اور جو استحزا کر رہے تھے انہوں نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا یا وہ شخص کہ جس کا گمان ہے کہ اس پر ذکر نازک ہوا ہے ہم تو سمجھتے ہیں کہ تمہارا دماغی توادر ٹھیک نہیں رہا یا یہ کہ تم پر کسی آسب کا سایہ آ گیا ہے یہ مجنون کی مذاق بھی سمجھ لیجئے مجنون جن سے بھی بنا ہے جن کہتے ہیں عربی زبان میں مخفی شے کو اسی لیے جنین کہلاتا ہے وہ بچہ جو ابھی رحم مادر میں ہے جو نظر نہیں آتا چھپا ہوا ہے معلوم تو ہے کہ بچہ ہے پیٹ میں ہے لیکن یہ کہ جنین ہے وہ ابھی وہ چھپا ہوا ہے اسی سے لفظ جنت بنا ہے جنت جو ہے زمین کا وہ ٹکڑا ہے جس پر خوب درخت ہوں پودے ہوں گھاس ہو تو زمین چھپی ہوئی ہو زمین ڈھکی ہوئی ہے زمین جو ہے نمایاں نہیں ہے جنت وہ ہے جن علیہ نیل کا آیا تھا کہ جب حضرت ابراہیم کا تذکرہ تھا جب رات نے اس پر تاریکی کا پردہ طاری کر دیا تو گویا کہ ہر شے چھپ گئی تو یہ جو جن کسی پر آ جانا جس کو ہم کہتے ہیں اس پر کو آصیب کا سایہ ہو گیا تو مجنون کے معنی یہ بھی تھے اور مجنون اس کو بھی کہتے تھے کہ جس کا دماغی توازن ٹھیک نہ رہا ہو اور یہ بات خاص طور پر نوٹ کرنے کی ہے کہ یہ بات اصل میں حضور کے بارے میں بالکل ابتدائی دور میں کہی گئی تھی اور اس کے کہنے والوں میں وہ لوگ بھی تھے کہ جو معنے انداز میں نہیں بلکہ ہمدردانہ انداز میں کہہ رہے تھے یعنی بالکل شروع میں جب حضور نے دعویٰ کیا نبوت کا اور فرمایا کہ اس طرح میں تھا وہاں غارِ خرا میں اور وہاں فرشتہ آیا ہے جبرائیل آیا ہے تو بہت سے لوگوں کو گمان ہوا کہ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بدرو کوئی آسیب کا سایہ ہو گیا ہے انہیں تو اس حوالے سے اس میں صرف مخالفت ابھی نہیں تھی بلکہ اس میں ان کے لیے واقعات ایک بالکل چونکہ نئی بات تھی لہذا یہ کہنے کا معاملہ جو ہے اس پہلو سے بھی تھا کہ اچھے بھلے آدمی تھے ہم سوچتے تھے کہ واقعی یہ کئی کئی دن جا کے مراقبے کرتے ہیں اب یہ رہتے ہیں وہاں غار میں اکیلے تنہا دن رات تو کہیں کچھ ہو نہ جائے تو معلوم ہوتا کچھ ہو گیا تو کوئی نہ کوئی جنون بھارضہ ہو گیا ہے یا جن کا سایہ ہو گیا تو اس لفظ کو بھی سمجھ لیجیے اور جو بتانا تھا وہ یہ ہے کہ سورہ نون جو کہ بالکل ابتدائی دور میں نازل ہوئی ہے جس کا نام سورہ قلم بھی ہے انتیس میں دوسری دوست اس میں بھی یہی بات جو ہے کہی گئی ہے اسی کے حوالے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ سورہ مبارکہ جو ہے بالکل ابتدائی دور کی صورتوں میں سے اسی مشابہت کی وجہ سے قرآن مجید کا از ذکر ہونا اس معنی میں ہے کئی مرتبہ واضح کر چکا ہوں کہ قرآن کا فلسفہ یہ ہے کہ جو ایمانی حقائق ہیں خاص طور پر اللہ کی ذات کا علم اور اس کی صفات کا علم وہ روح انسانی کے اندر موجود ہے بس صرف اس پر ظہور کا پردہ کاری ہو گیا جیسے آپ کو کوئی چیز پہلے معلوم تھی اب یاد نہیں رہی معلوم تھی لیکن اب بھول گیا بھولنے کا مطلب کیا ہے کہ وہ آپ کی یادداشت کے ذخیرے میں کہیں نیچی اتر گئی ہے وہ حافظ خانہ جو ہے ہر انسان کی میموری جو ہے اب اس کے نوالوں کتنے تہ ہیں کسی نچلے تہخانے میں جا کر چھپ گئی ہے وہ آپ کے شعور کی سطح پر نہیں ہے تو کوئی چیز جس کا اس سے تعلق ہو وہ اگر سامنے آئے گی تو فوراً وہ چیز یاد آ جائے گی ایک دوست سے سال سال ہو گئے ملاقات نہیں ہوئی کبھی خیال بھی نہیں آیا بھول گئے آپ اس کو لیکن اچانک کبھی اس نے کوئی رومال آپ کو دیا تھا کوئی قلم دیا تھا آپ نے ٹرنک میں رکھا ہوا تھا ٹرنک کھولا وہ قلم یا رومال دکھائی دیا فوراً دوست یاد آ گیا تو یہ قلم یا یہ رومال جو ہے یہ آیت ہے یہ نشانی ہے اس نشانی سے آپ کو ایک بھولی بسلی بات یاد آ گئی اسی طرح یہ آیات افاقیہ، آیات انفسیہ، آیات قرآنیا یہ آیات ہیں، نشانیاں ہیں یاد دلانے کے لیے تاکہ اللہ یاد آ جائے حقیقت میں اللہ تعالیٰ کا علم اور اللہ کی معرفت سوئی ہوئی ڈارمنٹ پوزیشن میں ڈارمنٹ کنڈیشن میں ہماری روح میں موجود ہے تو از ذکر دی ریمبرنس یا دی ریمائنڈنگ یہ اصل میں وہ چیزیں کہ جو روح انسانی کے اندر موجود ہیں لیکن جن پر ظہور کے اور نشیان کے پردے پڑ گئے ہیں ان پردوں کو ہٹا کر تارا کرنا